یس لو نل کلیلو سچاح اشلی بھائی کھو ع اہ <مؤمنين> پیغمبر لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دو کہ مال غنیمت کے بارے میں فیصلے کا اختیار اللہ اور رسول کو حاصل ہے لہذا تم اللہ سے ڈرو اور آپ کے تعلقات درست کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرو اگر تم واقعی مومن ہو انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا چوکل <يَتَوَكَّلُون> مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور ترقی دیتی ہیں اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں سے فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں لم درج ترم فر کری یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے ربل حقی مال غنیمت کی تقسیم کا یہ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے تمہارے رب نے تمہیں اپنے گھر سے حق کی خاطر نکالا جبکہ مسلمانوں کے گروہ کو یہ بات ناپسند تھی یُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَكَ أَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ وہ تم سے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے باوجود اس طرح بحث کر رہے تھے جیسے ان کو موت کی طرف ہنکا کر لے جایا جا رہا ہو اور وہ اسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں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 اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تم سے یہ وعدہ کر رہا تھا کہ دو گروہوں میں سے کوئی ایک تمہارا ہوگا اور تمہاری خواہش تھی کہ جس گروہ میں خطرے کا کوئی کانٹا نہیں تھا وہ تمہیں ملے اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے احکام سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِحَ الْمُجْرِمُونَ تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے چاہے مجرم لوگوں کو یہ بات کتنی ناغوار ہو؟ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد کا جواب دیا کہ میں تمہاری مدد کے لیے ایک ہزار فرشتوں کی کمک بھیجنے والا ہوں جو لگتار آئیں گے وما وَمَا الله اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللہ عزیز حکیم اور یہ وعدہ اللہ نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس لیے کیا کہ وہ خوشخبری بنے اور تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو ورنہ مدد کسی اور کے پاس سے نہیں صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے یقیناً اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجَزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ عَلَى وَيُثَبِّتَ بِهِ <الْأَقْدَام> یاد کرو جب تم پر سے گھبراہٹ دور کرنے کے لیے وہ اپنے حکم سے تم پر غنود کی تاریخ کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کرے تم سے شیطان کی گندگی دور کرے تمہارے دلوں کی ڈھارس بندھائے اور اس کے ذریعے تمہارے پاؤں اچھی طرح جما دے از یو إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي سب تین الَّذِينَ آمَنُوا في قلوب كفروا الرعب فوق الأعناق منهم كل بنان وہ وقت جب تمہارا رب فرشتوں کو وہی کے ذریعے حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اب تم مومنوں کے قدم جماؤ میں کافروں کے دلوں میں روب تاری کر دوں گا پھر تم گردنوں کے اوپر وار کرو اور ان کی انگلیوں کے ہر ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ شتی تصول اللہ, اللہ, اللہ شدید العقاب <تصفح> یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لی ہے اور اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لیتا ہے تو یقیناً اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے ذالکم وان عذاب النار یہ سب تو اب چکھ لو اس کے علاوہ حقیقت یہ ہے کہ کافروں کے لیے اصل عذاب دوزخ کا ہے یوں اے ایمان والو جب کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے جبکہ وہ چڑھائی کر کے آ رہے ہوں تو ان کو پیٹھ مت دکھاؤ رہ فقد باء بغضب من اللہ ومأواه وبئس المصير اور اگر کوئی شخص کسی جنگی چال کی وجہ سے ایسا کر رہا ہو یا اپنی کسی جماعت سے جا ملنا چاہتا ہو اس کی بات تو اور ہے مگر اس کے سوا جو شخص ایسے دن اپنی پیٹ پھیرے گا تو وہ اللہ کی طرف سے غزب لے کر لوٹے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے فلم تقتلوهم چنانچے مسلمانوں حقیقت میں تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ انہیں اللہ نے قتل کیا تھا اور اے پیغمبر جب تم نے ان پر مٹی پھینکی تھی تو وہ تم نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی اور تمہارے ہاتھوں یہ کام اس لیے کرایا تھا تاکہ اس کے ذریعے اللہ مومنوں کو بہترین عطا کرے بے شک اللہ ہر بات کو سننے والا ہر چیز کو جاننے والا ہے اللہ یہ <Pikachu> <itions> سب کچھ تو اپنی جگہ اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ اللہ کو کافروں کی ہر سازش کو کمزور کرنا تھا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 وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. اے کافروں اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو اب فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا اب اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہوگا اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے جو اب تک کرتے رہے ہو تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے جو اب کیا ہے اور تمہارا جتھا تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا چاہے وہ کتنا زیادہ ہو اور یاد رکھو کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے تم تسم اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی تابے داری کرو اور اس تابے داری سے منہ نہ موڑو جب تم اللہ اور رسول کے احکام سن رہے ہو وَلَا تَكُونُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے تو ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر وہ حقیقت میں سنتے نہیں ہیں یقین رکھو کہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوَهُمْ مُعْرِضُونَ اور اگر اللہ کے علم میں ان کے اندر کوئی بھلائی ہوتی تو وہ ان کو سننے کی توفیق دے دیتا لیکن اب جبکہ ان میں بھلائی نہیں ہے اگر ان کو سننے کی توفیق دے بھی دے تو وہ منہ مو موڑ کر بھاگ جائیں گے یادین وللرسول بول رسولی لما د وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اے ایمان والو اللہ اور رسول کی دعوت قبول کرو جب رسول تمہیں اس بات کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے اور یہ بات جان رکھو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے اور یہ کہ تم سب کو اسی کی طرف ہی کر کے لے جایا جائے گا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ ان اللہ شدید العقاب اور ڈرو اس وبال سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے تم قالین تَضْعَفُونَ فِي الأرض تَخَافُونَ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تشكرون اور وہ وقت یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے تمہیں لوگوں نے تمہاری سرزمین میں دبا کر رکھا ہوا تھا تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے پھر اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط بنا دیا اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا تاکہ تم شکر کرو یا yeah. تم چالم اے ایمان والو اللہ اور رسول سے بے وفائی نہ کرنا اور نہ جانتے بوجھتے اپنی امانتوں میں خیانت کے مرتکب ہونا وال رخم عظیم اور یہ بات سمجھ لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے اور یہ کہ عظیم انعام اللہ ہی کے پاس ہے <سيحظی> آمنوا تتقوا يجعل لكم عنكم لكم ذو الفضل اے ایمان والو اگر تم اللہ کے ساتھ تقوے کی روش اختیار کرو گے تو وہ تمہیں حق و باطل کی تمیز عطا کر دے گا اور تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا اور تمہیں مغفرت سے نوازے گا اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ <الْمَاكِرِينَ> اور اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے خلاف منصوبے بنا رہے تھے کہ تمہیں گرفتار کر لیں یا تمہیں قتل کر دیں یا تمہیں وطن سے نکال دیں وہ اپنے منصوبے بنا رہے تھے اور اللہ اپنا منصوبہ بنا رہا تھا اور اللہ سب سے بہتر منصوبہ بنانے والا ہے وَإِذَا تُتْلَا عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا قالوا قد سمعنا لو نشاء قلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين اور جب ان کے سامنے ہماری آیاتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ بس ہم نے سن لیا اگر ہم چاہیں تو اس جیسی باتیں ہم بھی کہلائیں یہ قرآن اور کچھ نہیں صرف پچھلے لوگوں کے نے ہیں وَإِذْ قَالُ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا مِّنَ بِعْذَابٍ <أَلِيمٌ> اور ایک وقت وہ تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ اگر یہ قرآن ہی وہ حق ہے جو تیری طرف سے آیا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے یا ہم پر کوئی اور تکلیف دے عذاب ڈال دے وما كان الله ليعذبهم وانتم فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون اور اے پیغمبر اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اس حالت میں عذاب دے جب تم ان کے درمیان موجود ہو اور اللہ اس حالت میں بھی ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے جب وہ استغفار کرتے ہوں اول ان اول اہم تقون لا اور بھلا ان میں کیا خوبی ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے جبکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہیں متقی لوگوں کے سوا کسی قسم کے لوگ اس کے متولی نہیں ہو سکتے لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے او میں فولا دل بس دیا ببی مم تک فرو اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے سوا کچھ بھی نہیں لہذا اے کافروں جو کافرانہ باتیں تم کرتے رہے ہو ان کی وجہ سے اب عذاب کا مزہ عن سبیل اللہ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 اس کام کے لیے خرچ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ خرچ تو کریں گے مگر پھر یہ سب کچھ ان کے لیے حسرت کا سبب بن جائے گا اور آخر کار یہ مغلوب ہو جائیں گے اور آخرت میں ان کافر لوگوں کو جہنم کی طرف اکٹھا کر کے لایا جائے گا لی امیز اللہ القبی سمین بال القبی صبح بہ بالح فی جن الا ملخوا سا تاکہ اللہ ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر دے اور ایک ناپاک کو دوسرے ناپاک پر رکھ کر سب کا ایک ڈھیر بنائے اور اس کو جہن میں ڈال دے یہی لوگ ہیں جو سراسر خسارے میں ہیں فرو مَا قد سلف وإن فقد مضت سنت الأولين. اے پیغمبر جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے کہہ دو کہ اگر وہ باز آ جائیں تو پہلے ان سے جو کچھ ہوا ہے اسے معاف کر دیا جائے گا اور اگر وہ پھر وہی کام کریں گے تو پچھلے لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ ان کے سامنے گزر ہی چکا ہے وہ قاتل خون فتن چون دین کل فعین فن اللہ ملون بس اور مسلمانوں ان کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کا ہو جائے پھر اگر یہ باز آ جائیں تو ان کے اعمال کو اللہ خوب دیکھ رہا ہے وَإن تولو نصیر اور اگر یہ منہ مو موڑے رکھے تو یقین جانو کہ اللہ تمہارا رکھوالا ہے بہترین رکھوالا اور بہترین مددگار نم ونی سلسو رسو فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُم آمَنْتُم بِاللَّهِ, كنتم آمنتم بالله وَمَا نزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير اور مسلمانوں یہ بات اپنے علم میں لےاؤ کہ تم جو کچھ مال غنیمت حاصل کرو اس کا پانچواں حصہ اللہ اور رسول اور ان کے قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے جس کی ادائیگی تم پر واجب ہے اگر تم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل کی تھی جس دن دو جماعتیں باہم ٹکرائی تھیں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے إذ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 لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ وہ وقت یاد کرو جب تم لوگ وادی کے قریب والے کنارے پر تھے اور وہ لوگ دور والے کنارے پر اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف اور اگر تم پہلے سے لڑائی کا وقت آپس میں طے کرتے تو وقت طے کرنے میں تمہارے درمیان ضرور اختلاف ہو جاتا لیکن یہ واقعہ کہ پہلے سے طے کیے بغیر لشکر ٹکرا گئے اس لیے ہوا کہ جو کام ہو کر رہنا تھا اللہ اسے پورا کر دکھائے تاکہ جسے برباد ہونا ہو وہ واضح دلیل دیکھ کر برباد ہو اور جسے زندہ رہنا ہو وہ واضح دلیل دیکھ کر زندہ رہے اور اللہ ہر بات سننے والا ہر چیز جاننے والا ہے سو اور اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو جب اللہ خاں میں تمہیں ان دشمنوں کی تعداد کم دکھا رہا تھا اور اگر تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو اے مسلمانوں تم ہمت ہار جاتے اور تمہارے درمیان اس معاملے میں اختلاف پیدا ہو جاتا لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا یقیناً وہ سینوں میں چھپی باتیں خوب جانتا ہے وہ از یوری کمو ہم ال تکوئیں تم فی آئو فی اور وہ وقت یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے مدے مقابل آئے تھے تو اللہ تمہاری نگاہوں میں ان کی تعداد کم دکھا رہا تھا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے دکھا رہا تھا تاکہ جو کام ہو کر رہنا تھا اللہ اسے پورا کر دکھائے اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں اللہ كثيرا لعلكم تفلحون اے ایمان والو جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو و اطیعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور صبر سے کام لو، یقین رکھو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِعَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اللہ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے تھے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک رہے تھے اور اللہ نے لوگوں کے سارے اعمال کو اپنے علم کے احاطے میں لیا ہوا ہے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 وَقَالَ إِنِّي بَرِئٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابُ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب شیطان نے ان کافروں کو یہ سجھایا تھا کہ ان کے اعمال بڑے خوش نما ہے اور یہ کہا تھا کہ آج انسانوں میں کوئی نہیں ہے جو تم پر غالب آ سکے اور میں تمہارا محافظ ہوں پھر جب دونوں گروہ آمنے سامنے آئے تو وہ ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹا اور کہنے لگا میں تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا مجھے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے اور اللہ کا آزاب بڑا سخت ہے منفی قون الفیق الم مرد اندی نی اتوک عزیز الحقی اور یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روک تھا یہ کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے حالانکہ جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ سب پر غالب ہے بڑی حکمت والا ہے ولو ترى ايتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق اور اگر تم دیکھتے تو وہ عجیب منظر تھا جب فرشتے ان کافروں کی روح قبض کر رہے تھے ان کے چہروں اور پشت پر مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اب جلنے کے عذاب کا مزہ بھی چکھنا یہ سب کچھ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بیچ رکھے تھے اور یہ بات طے ہے کہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے ان لوگوں کا حال ایسا ہی ہوا جیسا فراؤن کی قوم اور ان سے پہلے لوگوں کا حال ہوا تھا انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو ماننے سے انکار کیا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا یقیناً اللہ کی طاقت بڑی ہے اور عذاب بڑا سخت میرون قطروغ روسیم و سمی ان یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ اس نے جو نعمت کسی قوم کو دی ہو اسے اس وقت تک بدلنا گوارا نہیں کرتا جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت تبدیل نہ کر لیں اور اللہ ہر بات سنتا سب کچھ جانتا ہے زبوںکنا ہوں بنو بھی اغر قونا فرا و کلو کی اس معاملے میں بھی ان کا حال ایسا ہی ہوا جیسا فرعون کی قوم اور ان سے پہلے لوگوں کا حال ہوا تھا انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو چھٹلایا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا اور یہ سب ظالم لوگ تھے <تصفيق> یقین جانو کہ اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والے جانداروں میں بدترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے اللہ یہ لوگ وہ ہیں جن سے تم نے عہد لے رکھا ہے اس کے باوجود یہ ہر مرتبہ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور ذرا نہیں ڈرتے فَإن مَا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ اگر کبھی یہ لوگ جنگ میں تمہارے ہاتھ لگ جائیں تو ان کو سامانِ عبرت بنا کر ان لوگوں کو بھی تتر بتر کر ڈالو جو ان کے پیچھے ہیں تاکہ وہ یاد رکھیں وَإِن اگر تمہیں کسی قوم سے بدہدی کا اندیشہ ہو تو تم وہ معاہدہ ان کی طرف صاف سیدھے طریقے سے پھینک دو یاد رکھو کہ اللہ بد اہدی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وَلَا يحسبنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا <يُعجزون> اور کافر لوگ ہر گز یہ خیال بھی دل میں نہ لائے کہ وہ بھاگ نکلے ہیں یہ یقینی بات ہے کہ وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے تراہی وَاخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۚ وَأُمْسِلَانُ جِسْ قَدْرَ طَاقَتِ اور گھوڑوں کی جتنی چھاونیاں تم سے بن پڑیں ان سے مقابلے کے لیے تیار کرو جن کے ذریعے تم اللہ کے دشمن اور اپنے موجودہ دشمن پر بھی ہے بت تاری کر سکو اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی جنہیں ابھی تم نہیں جانتے مگر اللہ انہیں جانتا ہے اور اللہ کے راستے میں تم جو کچھ خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا اور تمہارے لیے کوئی کمی نہیں کی جائے گی وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور اگر وہ لوگ صلاح کی طرف جھکیں تو تم بھی اس کی طرف جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو یقین جانو وہی ہے جو ہر بات سنتا سب کچھ جانتا ہے ادو الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ اور اگر وہ تمہیں دھوکا دینے کا ارادہ کریں گے تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے وہی تو ہے جس نے اپنی مدد کے ذریعے اور مومنوں کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت پیدا کر دی اگر تم زمین بھر کی سارے دولت بھی خرچ کر لیتے تو ان کے دلوں میں یہ الفت پیدا نہ کر سکتے لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا وہ یقیناً اقتدار کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک نبی اے نبی تمہارے لیے تو بس اللہ اور وہ مومن لوگ کافی ہیں جنہوں نے تمہاری پیروی کی ہے یوح ن على القتال ان می منكم نواب صابرون بومی ات خت اولی بو الفین اے نبی مومنو کو جنگ پر ابھارو اگر تمہارے بیس آدمی ایسے ہوں گے جو ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ دو سو پر غالب آ جائیں گے اور اگر تمہارے سو آدمی ہوں گے تو وہ کافروں کے ایک ہزار پر غالب آ جائیں گے کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے الان خفف اللہ عنكم وعلم ان فیکم ضعفا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 لو اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا اور اس کے علم میں ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے لہذا اب حکم یہ ہے کہ اگر تمہارے ثابت قدم رہنے والے سو آدمی ہوں تو وہ دو سو پر غالب آ جائیں گے اور اگر تمہارے ایک ہزار آدمی ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے دو ہزار پر غالب آ جائیں گے اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے میںزیزلحکی یہ بات کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی رہیں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کا خون اچھی طرح نہ بہا چکا ہو جس سے ان کا روپ پوری طرح ٹوٹ جائے تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو اور اللہ تمہارے لیے آخرت کی بھلائی چاہتا ہے اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے صاحب حکمت بھی لَوْ لَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اگر اللہ کی طرف سے ایک لکھا ہوا حکم پہلے نہ آ چکا ہوتا تو جو راستہ تم نے اختیار کیا اس کی وجہ سے تم پر کوئی بڑی سزا آ جاتی فَكُلُوا مِنْ غنیم تم ان اللہ غفور لہذا اب تم نے جو مال غنیمت میں حاصل کیا ہے اسے پاکیزہ حلال مال کے طور پر کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے یا ایہا نبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرائی یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا یُعْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اے نبی تم لوگوں کے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں اور جنہوں نے مسلمان ہونے کا ارادہ ظاہر کیا ہے ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی دیکھے گا تو جو مال تم سے فدیے میں لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے دے گا اور تمہاری بخشش کر دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اگر ان لوگوں نے اے نبی تم سے خیانت کرنے کا ارادہ کیا تو یہ اس سے پہلے اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا اور اللہ کا علم بھی کامل ہے حکمت بھی کامل نلین امنو جرجی عمل فوسیم فیس بل ولدی نو اوین اون سرو اخ باب اُلیہ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 بس جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے ہجرت کی ہے اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے وہ اور جنہوں نے ان کو مدینے میں آباد کیا اور ان کی مدد کی یہ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی وارث ہیں اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں اے مسلمانوں تمہارا ان سے وراثت کا کوئی رشتہ نہیں ہے ہاں اگر دین کی وجہ سے وہ تم سے کوئی مدد مانگے تو تم پر ان کی مدد واجب ہے سوائے اس صورت کے جب کہ وہ مدد کسی ایسی قوم کے خلاف ہو جس کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے اچھی طرح دیکھتا ہے فساد کبھی اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی وارث ہیں اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد پر پا ہوگا والذین آمنوا وهاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آون ونصروا والذین آون ونصروا اولئیک ہم المؤمنون حقا مغفرت و رزق اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا وہ اور جنہوں نے انہیں آباد کیا اور ان کی مدد کی وہ سب صحیح معنی میں مومن ہیں ایسے لوگ مغفرت اور باعزت رزق کے مستحق ہیں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 اللہ بکل علیم اور جنہوں نے بعد میں ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا تو وہ بھی تم میں شامل ہیں اور ان میں سے جو لوگ پرانے مہاجرین کے رشتے دار ہیں وہ اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کی میراث کے دوسروں سے زیادہ حقدار ہیں یقیناً اللہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے